اعوذ باللہ من شعیط الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیوٹر آرکیٹیکچر اینڈ اسمبلی لینگویج پروگرامنگ آج کے لیکچر میں ہم اپنی جو پچھلی گفتگو ہے اسی کو آگے بڑھائیں گے بنیادی طور پہ جو پچھلے لیکچر میں میں آپ سے ذکر کر رہا تھا وہ میں کر رہا تھا ملٹی تھریڈنگ کا ٹھیک ہے ملٹی تھریڈنگ کا بنیادی جو جو کانسیپٹ میں نے آپ کو پچھلے اس میں بتایا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک سے زیادہ پروگرامس جو ہیں ایک سے زیادہ تھریڈ آف ایکزیکشن چاہے وہ ایک ہی پروگرام کے اندر ہوں چاہے وہ ایک سے زیادہ مختلف پروگرامس کے اندر ہوں ان کو ہم کس طریقے سے چلا سکتے ہیں؟ اور جو پہلا بنیادی کانسیپٹ جو ہے جس کے اوپر ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی وہ یہ کہ اگر ہم کمپیوٹر کی جو اسٹیٹ ہے پروگرام کی جو اسٹیٹ ہے ٹھیک ہے اس اسٹیٹ کو کسی طریقے سے کیپچر کر لیں اور اس کو محفوظ کر دیں ٹھیک ہے نا اور کوئی ایسا میکنیزم ڈیویلپ کر لیں کہ ہم جس پروگرام کی اسٹیٹ چاہیں اس کو ریسٹور کر دیں اور جس پروگرام کی سٹیٹ چاہیں اسے ہم سیو کر لیں ٹھیک ہے تو یہ کام ہم ایک سمجھئے کہ ایک لمٹڈ اسپین کے اندر اس کام کو ہم کر سکتے ہیں ہم نے یہ ڈسکشن بھی کی تھی کہ کمپیوٹر اسٹیٹ سے ہماری کیا مراد ہے ٹھیک ہے اور فی الحال ہماری جو ڈسکشن ہے ہماری ڈسکشن جو ہے وہ اس بات تک محدود ہے ابھی کہ کمپیوٹر اسٹیٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی رجسٹر ٹھیک ہے نا اس کے جتنے رجسٹرس جو ہیں وہ پروسیسر کے جو کہ پروگرامر پروگرامر وزبل رجسٹر جنہیں ہم کہتے ہیں یعنی وہ رجسٹر جن کو کہ پروگرامر دیکھ سکتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے ان تمام رجسٹرس کا جو سیٹ ہے ٹھیک اسے ہم کمپیوٹر کی یا پروسیسر کی اسٹیٹ کہتے ہیں اور یہ اسٹیٹ جو ہے اس کو اگر ہم محفوظ کر لیں اور اس کو ہم ریسٹور کر دیں تو پہلے ایک پروگرام کے لیے ہم اسے یعنی ایک پروگرام ہم چلا رہے ہیں اس کی اسٹیٹ کو اس کو توڑیں ہے اور توڑنے کے بعد بریک کریں اس کو کسی انسٹرکشن پر اور اس انسٹرکشن کے اوپر جو اسنیپ شاٹ ویلوز ہیں رجسٹرس کی وہ ہم سیو اور اس کے بعد دوسرے پروگرام میں چلے جائیں اور دوسرے پروگرام میں بھی اسی طریقے سے ہم کریں اور جب ہم اسے توڑیں تو اس کی اسنیپ شاٹ ویلیو جو ہے وہ ہم کسی دوسری جگہ پر سیو کر دیں اور پہلے پروگرام کی جو اسنیپ شاٹ ویلیوز تھیں ان تمام ویلیوز کو ہم دوبارہ سے اسٹیٹ میں ریسٹور کر کے اسی انسٹرکشن سے کام کو شروع کریں جہاں سے کہ ہم نے توڑا تھا تو دونوں پروگرامز اپنی اپنی جگہ پر بہت مزے سے چلتے رہیں گے اور ان کو کسی قسم کا یہ پتہ نہیں لگے گا کہ ان کو کسی وقت توڑا گیا تھا اور دوبارہ سے ریزیوم کیا گیا اب اسی کانسیپٹ کو ہم آگے ذرا بڑھائیں گے لیکن ایک چیز میں ویسے یعنی یہ اعتراف کرنے مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ ذرا کانسیپٹ مشکل ہے لیکن اس کے اندر جو سب سے زیادہ چیز جو پارٹ پلے کرے گی وہ یہ کہ آپ اس سچویشن کو کتنا اچھا ویژولاز کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے ذہن میں اس کا کتنا اچھا میپ بناتے ہیں اور اس کے لیے کچھ سائکولوجیکلی آپ کو ایسے سوچنا پڑے گا جیسے آپ ایٹی ایٹی ایٹ ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے ساتھ وہ ساری صورتحال پیش آئے تو کس طریقے سے آپ سارا کچھ کریں گے اگر آپ اس کو ویژلائز کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو یہ بہت اچھی طرح سے پتا لگ جائے گا کہ یہ بہت ہی سادہ کانسیپٹ کتنا طاقتور ہے اور کیا کچھ کر سکتا ہے اب بیسکلی یعنی جو چیز اب میں چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا پروگرام دکھاؤں ٹھیک ہے یہ بالکل ریڈیومینٹری جس کو ریڈیومینٹری ایلیمینٹری جو آپ اس کو مطلب نام دینا چاہیں آپ اس کے اس میں دے سکتے ہیں جو کہ ایک بہت بہت ہی بیسک چیز کو کنوے کر رہا ہے ٹھیک اس کے اندر ہم نے دو چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے سے چار پانچ انسٹرکشن کے دو سب روٹین لکھی ہیں اسمبلی لینگویج کے اندر ہی یہ جو کانسیپٹ بھی ہم اسمبلی لینگویج کے اندر کر رہے ہیں یہ بیسکلی ہر ہائر لیول لینگویج کے اوپر ایپلیکیبل ہے ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں ہم یہاں کر رہے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے وہ یعنی جیسے میں یہ سب روٹینس کی بات کر رہا ہوں کہ میں ہائی لیول لینگویج میں سب روٹین لکھ کر کے ان کو اس طریقے سے نہیں کر سکتا ٹھیک اس کو بھی کر سکتا ہوں ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہائی لیول لینگویج میں نہیں ہوں گی یا بہت زیادہ مشکل سے ہوں گی ان کے لیے یہ جگہ ہے اس میں سے کچھ اب مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہوں گی آہستہ آہستہ ان چیزوں کی جو کہ بہت آسانی سے ہائی لیول لینگویج کے اندر ہینڈل نہیں ہوتی انہی میں سے ایک کانسیپٹ یہ ہے جس کو جس کو آپ کہہ لیجئے ہمارا جو ڈسپیچر کہہ لیجئے اس کو یا جو ہمارا وہ ملٹی ٹاسکنگ کو کنٹرول کرنے والا جو کوڈ ہے ٹھیک ہے وہ ایسا ہے کہ جو بہت آسانی سے آپ ہائی لیول لینگویج میں نہیں لکھ سکتے اس کی ایک مثال ابھی ہم آپ کو دیں گے اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ دو چھوٹی چھوٹی روٹینز ہے ٹھیک ہے ایک روٹین جو ہے وہ اسکرین کی بائیں جانب ایک دائرہ سا گھما رہی ہے ٹھیک وہ آپ نے دیکھے ہوں گے کئی دفعہ وہ ڈیوائڈ والا سائن اور یہ دوسرے والا سائن جو ہے اور بیک سلیش والا سائن اور سلیش والا سائن اور وہ جو ایک ورٹیکل بار ہوتی ہے وہ اگر ہم ان کو جلدی جلدی سے یوں گھمائے تو لگتا ہے جیسے کہ دائرہ بالکل یہی روٹین جو ہے ایک روٹین طرف دائرہ رہی ہے ایک روٹین طرف دائرہ ہے اور یہ روٹینز ایسی نہیں ہے کہ جو باری باری کال ہو رہی ہوں ٹھیک ہے یہ روٹینز ہیں. آپ کو میں پہلے پروگرام دکھاتا ہوں ٹھیک ہے پھر ہم اسے چلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے کانسپٹ کے اوپر ڈسکس کریں گے یہ ہمارا پروگرام ہے ٹھیک ہے اس میں پہلے تو وہ دکھاتا ہوں آپ کو جو ہمارے دو تھریڈز ہیں جو کہ اس مقابلے میں حصہ لیں گے تو سب سے پہلے جو ہے اوپر وہ ٹاسک ون یہ ہمارا تھریڈ نمبر ون ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اسکرین کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر کیریکٹر پرنٹ کرتا ہے وہ کیریکٹر جو چار کیریکٹر جو کہ ہم یقے بات اس میں پرنٹ کر رہے ہیں یہ وہ کیرز کی ارے کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور یہ جب تیزی سے ایک دوسرے کے بعد پرنٹ کیے جائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ ایک دائرا سا گھوم رہا ہے اور بالکل اسی طرح سے ٹاسک ٹو ہے ٹاسک ٹو میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اسکرین کی بائیں طرف پرنٹ کر رہا ہے اور ٹاسک ٹو جو ہے وہ اسٹرنگ یعنی اسکرین کی دائیں طرف پرنٹ کر رہا ہے ان دونوں ٹاسک کے اندر جو ایک خاص چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اینڈ لیس ٹاسک ہیں ٹھیک ہے یہ ختم نہیں ہوں گے کیونکہ یہ جمپ جو انکنڈیشنل جمپ ان کے اینڈ پر لگی ہوئی ہے یہ جمپ انہیں دوبارہ وہیں پر لے جائے گی شروع میں لے جائے گی تو یہ ان دونوں میں سے کوئی ٹاسک بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہونے والا کوئی ریٹرن نہیں ہونے والا کوئی اس طرح کی چیز نہیں یہ وہ وائل ون والا جو انفائنائٹ لوپ جسے ہم کہتے ہیں یہ انفائنائٹ لوپ والے ٹاسک ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں جو اصل میں ان دونوں ٹاسک کے درمیان سوئچ کرنے والا آئٹم ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے پورا کا پورا کوڈ جو ہے وہ اپنی ٹائمر کی انٹر سروس روٹین کے اندر ہی لکھ دیا ہے ٹھیک اس میں پہلے ہم اپنے دو رجسٹر جن کو اس درمیان میں پروسیسنگ کے وقت یعنی چیزوں کو اٹھانے اور میموری میں رکھنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں پہلے ہم انہیں محفوظ کر لیں اور ہم ان کو محفوظ کرنے کے لیے اس ٹیک پر پش کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بنیادی طور پر جو وہ اپنے پوائنٹر کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور پوائنٹر کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں میموری میں اس جگہ پوائنٹ کرنے کے لیے جس جگہ کے ہم کرنٹ جو ٹاسک ہمارا چل رہا ہے کرنٹ جو تھریڈ ہمارا چل رہا ہے اس تھریڈ کا ڈیٹا ہم سٹور کریں گے وہ میں آپ کو جگہ دکھا دوں ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پر اس جگہ پر ٹاسک اسٹیٹس کے نام سے یہ میموری ایریا تھوڑا سا ڈکلیئر کیا ہے اور یہ میموری ایریا ہم نے اس طرح سے ڈکلیئر کیا ہے کہ اس کے اندر ہم ابھی لمٹ رجسٹر سیو کر ہم سارے نہیں کر رہے چونکہ تھریڈس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ اے بیس بس یہ دو رجسٹر جو ہیں وہ ان کے اندر تبدیل ہوتے ہیں آئی پی سی ایس اور فلیکس جو ہیں وہ انٹرپٹ کی وجہ سے سٹیک پر ہوتے ہیں اس لیے وہ بھی ہمیں سیو کرنے ہیں یہ پانچ ٹوٹل رجسٹر جو ہیں فی الحال ہم سیو کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے یہ ہر ٹاسک کے لیے ٹاسک زیرو ٹاسک ون اور ٹاسک ٹو ٹھیک ہے ہر ٹاسک کے لیے یہ پانچ پانچ ورڈ لوکیشنز uh, جو ہیں ہم نے ریزرو کر لی ہیں یہ تین ٹاسک اس طرح سے ہیں کہ دو تو تھریڈ جو آپ نے دیکھے ٹھیک ہے وہ چل رہے ہیں اور تیسرا ایک انویزیبل تھریڈ چل رہا ہے جو کہ ہمارے مین پروگرام کا ہے ٹھیک ہے نا وہ, وہ بھی uh, موجود ہے ابھی ہم نے اس کو چھیڑا نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر وہ بھی چل رہا ہے تو اس جگہ کے اوپر جو ہمارا ٹائمر روٹین ہے یہ اپنے ٹاسک کی اسٹیٹ کو سیو کر دیتی ہے اپنے ٹاسک کے رجسٹر کو سیو کر دیتی ہے ٹھیک ہے اب دوبارہ ذرا چلتے ہیں ٹائمر کے اندر تو وہ بنیادی طور پہ کرتا یہ ہے کہ چونکہ ایرے کی طرح آپ کو ایڈریس فنکشنز کے بارے میں تھوڑا بہت معلوم ہوگا ہائی لیول لینگویجز کے اندر آپ نے شاید پڑھا ہو چونکہ ہر ایک ٹاسک جو ہے وہ دس بائٹ کی لوکیشن لے رہا ہے اور ہمارے ٹاسک نمبر کرنٹ ٹاسک نمبر اس طریقے سے چل رہا ہے 0 1۔ زیرو ون ٹو تو اس کی جو سیف, سیف ہونے والی جو لوکیشن ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم اسے دس سے ضرب دے دیتے ہیں جو بھی ہمارا کرنٹ ٹاسک ہے اس کو دس سے اگر ہم ضرب دے دیں تو ہمیں پتا لگ جائے گا کہ ہمارے ٹاسک سٹیٹ جو ہے جو میموری میں کتنے آف سیٹ کے اوپر کرنٹ ٹاسک کے رجسٹر جو ہیں وہ پڑے ہوئے تو پہلے ہم وہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم پہلے سٹیک سے پاپ کرتے ہیں اپنے بی ایکس رجسٹر کی ویلو ٹھیک ہے اور وہ بی ایکس رجسٹر کی ویلیو جو ہے وہ ہم اس جگہ اسٹور کر دیتے ہیں جو ہم نے ڈیزیگنیٹ کی ہوئی رجسٹر کے لیے اس کے بعد ہم اکس رجسٹر کی جو ویلیو پڑی ہوئی اب یہ پاپ ایکس آپ ہر ایک میں پاپ ایکس دیکھ رہے ہیں لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ پہلی ویلو جو ہم پاپ کریں گے وہ بیس کی ہوگی دوسری ویلیو جو ہم پاپ کریں گے وہ اوریجنلی ایکس کی ہوگی اس کے بعد جو تیسری ویلو ہم کریں گے اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ انٹرپٹ جب ہے تو کیا ہوتا ہے تو اسٹیک کے اوپر آئی پی سی ایس اور فلیکگ اسی آرڈر میں پڑے ہوتے ہیں اب یہ ہم اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جو پاپ کریں گے تو یہ اس ٹاسک میں جس آئی پی پہ اس وقت ہوگا جو کہ اب سٹیک کے اوپر آ گیا ہے انٹرپٹ کی وجہ سے یہ اٹھا لے گا اور اس کو اس کے مخصوص جگہ پر سیو کر دے گا اس کے بعد دوسری اگلی پاپ جو ہے وہ کوڈ سیگمنٹ سی ایس رجسٹر جو کہ سٹیک پر پڑا ہوا ہے اسے اٹھا لے گا اور اسے جو ہے وہ رکھ دے گا اپنے اس کے اندر یہ اپنی اس ڈیزیگنیٹڈ جگہ پر رکھ دے گا جو کہ ہم نے سی ایس کے لیے رکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد فلگس کو پاپ کرے گا یعنی جو تمام چیزیں کے انٹرپ کی وجہ سے اس ٹیک پر آگئی تھی ان کو اٹھا کر کے اپنی اپنی جگہ پر رکھ دے گا محفوظ کر دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ اس ٹاسک سے اگلے ٹاسک میں جائے گا انکریمنٹ بائٹ سی ایس کولن کرنٹ تو یہ 0, 1 اور 2 اس طریقے سے جائے گا اگر اس انکریمنٹ کے نتیجے میں یہ 3 ہو گیا ہے تو اسے دوبارہ وہ یعنی وہ 0 پہ لے جائے گا تو یہ کاؤنٹ چلے گا 0, 1 اور 2 زیرو اور 2 ٹھیک ہے اب اس نے اسے انکریمنٹ کیا جو اگلا ٹاسک آ گیا اس کے پاس کرنٹ کے اندر ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی وہ بالکل وہی سلوک کرے گا جو کہ پہلے آپ نے پچھلے ٹاسک کے ساتھ دیکھا ہے اس کا ایڈریس کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس نمبر کو وہ دس سے ضرب دے گا اور دس سے ضرب دینے کے بعد اسے وہ بی ایکس میں لے جائے گا اس کے بعد ہم نے اصول جو ہے یہاں پر تقریباً یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں پر ہم اپنی جو انٹرپٹ کنٹرولر ہے اپنا اسے ہم بتا دیں گے کہ آپ یہ سمجھیں کہ انٹرپٹ روٹین جو ہے اب ختم ہو گئی ٹھیک ہے نا ویسے تو اگر ہم چاہیں تو اسے تھوڑا سا ڈیفر بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے صرف اتنا ہی ڈیفر کر سکتے ہیں جس حد تک کہ ہم اے ایکس کی ویلو کو لوڈ نہ کر لیں ٹھیک ہے نا جب تک ہم اگر ہم نے اسے لوڈ کر لیا پرانی ویلو کو لوڈ کر لیا تو پھر ہم یہ والی انسٹرکشن نہیں دے سکتے کیونکہ پھر وہ اے ایکس کو تبدیل کر دیں گے چینج کر دیں گے جو کہ ہم نہیں چاہتے اس کے بعد جب ہم نے اس کا پوائنٹر لوڈ لیا تو اب اسی سے جس آرڈر سے اسٹیپ پر انٹرپٹ کی صورت میں وہ تین رجسٹر پڑے ہوتے ہیں بالکل اسی آرڈر میں ہم نے پش کیا پہلے فلگس کو پشت کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سی کو پشت کیا اس کے بعد پھر ہم نے آئی پی کو پش کیا ہے جہاں کے ہم نے فلگس کو پش کیا تھا اس کے بعد پلس سکس آف سیٹ کے اوپر ہم نے سی ایس کو کیا تھا پلس فور آف سیٹ کے اوپر ہم نے آئی پی کو کیا تھا اس کے بعد پلس زیرو آف سیٹ پہ ہمارا X تھا اور پلس ٹو 2 سیٹ پہ ہمارا بیس تھا یہ اب جب ہم نے ہم وہاں پر آ تو ہم نے جو بھی ہمارا کرنٹ تھریڈ ہے اس کی تمام کی جو کہ ہمارے رجسٹر آف انٹرسٹ ہیں ٹھیک ہے ان کی تمام ویلیوز جو ہیں اب بالکل اپنی اپنی جگہوں پر آ چکی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جب آئی ریٹ کریں گے تو اس پر پچھلا یعنی جس تھریڈ سے ہم آئے تھے اس کا ایڈریس یا اس کا اسٹیٹ نہیں پڑا ہوا بلکہ اب جس تھریڈ میں ہم جانا چاہتے ہیں اس کا اسٹیٹ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے آئی پی سی ایس اور فلیکگز یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ اب نئے تھریڈ کی طرف اشارہ کر رہی ٹھیک ہے نا تو اب جب آئی ریٹ ہوگا تو خود بخود ہم نئے تھریڈ میں چلے جائیں گے درا حال اے ایکس اور بی ایکس رجسٹر جسے کہ ہم نے چھڑا تھا وہ دوبارہ اپنی پرانی پرانی حالت پہ پر واپس جا چکے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا کوڈ جو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جو ہمارا انیش کا کوڈ ہے یہ بڑا اسٹریٹ کوڈ ہے ٹھیک ہے اس میں پہلے جو ہم نے اوپر جگہیں بنائی ہوئی ہیں ان جگہوں کے اوپر انیشل ویلیوز کو ہم لکھتے ہیں ٹاسک ون جو آئی پی بنتا ہے ہمارا ٹاسک ون کا ہم وہ لکھتے ہیں آئی پی کی جگہ پر انیش کرتے ہیں تاکہ جب پہلی دفعہ انٹر کرے ٹھیک ہے تو وہ اس CS اور آئی پی پر انٹر کرے جو کہ ٹاسک ون کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور چونکہ کرنٹ سی ایس میں ہے اس لیے سی ایس کی جگہ پہ ہم کرنٹ سی ایس لکھ یہ جو چیز ہے جو کہ فلیگ کی جگہ پہ ہم لکھ رہے ہیں 0x0200 یہ ذرا اہم ہے کہ آخر یہ 0x0200 کیوں ہے ٹھیک ہے یہ اس لیے ہے کہ باقی کے تمام فلیکگ سے تو مجھے کوئی غرض نہیں ہے انیشیلی انیشل کنڈیشن میں مجھے کوئی غرض نہیں ہے لیکن اگر میں اس میں سارے زیرو رکھ دوں گا تو آئی فلیگ بھی زیرو ہو جائے گا اور i فلیگ زیرو ہونے کے وجہ سے پورا انٹرپٹ سسٹم ہی ڈیسیبل ہو جائے گا۔ اس لیے مجھے یہاں پر خاص طور پہ فلیگ کی وہ ویلیو لکھنی ہوگی جس کے اندر i فلیگ 1 ہو۔ کیونکہ اگر i فلیگ 1 نہیں ہوا تو ہمارا پورا انٹرپٹ سسٹم جو ہے وہ ڈیسیبل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بالکل اسی طریقے سے آگے ہم ٹاسک 2 کے لیے انیشلائزیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹاسک 2 کا آف سیٹ, انٹری پوائنٹ ہم نے ٹو کا یہ دیا Code, segment, register, چکے ہمارا کرنٹ ہی ہے ہمارا کہ زیرو سے کاؤنٹ ہمارا شروع ہو رہا ہے زیرو ہمارا جو ٹاسک ہے وہ یہی ٹاسک ہے جو اسٹارٹ جس کے اندر اسٹارٹ کنٹین کیا ہوا یہ ٹاسک زیرو ہے ہمارا ٹھیک اس کے بعد ہم ٹائمر کے اوپر اپنے انٹرپٹ روٹین کو نا انٹرپٹ روٹین کو چیز کرتے ہیں یہاں پہ ایڈیشنل جو کہ ہم نے ذرا تھوڑی سی کاہلی کی وجہ سے اس پہ کیا ہے وہ یہ کہ ہم ای ایس میں ایڈریس ڈال دیتے ہیں فکسڈ ٹھیک ہے نا اس میں یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے یہاں پہ اور جب آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کو اگر ہم تھریڈ کے اندر بھی لے جاتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا صرف یہ کہ ہمیں ای ایس کو بھی اسٹور کرنے کے لیے وہاں پر ٹاسک یہ جو ٹاسک اسٹیٹس کا ہم نے ایرے بنائی ہوئی ہے اس کے اندر ایک جگہ رکھنی پڑتی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو انیشلائز کرنے کے بعد اور بی ایکس کو زیرو کرنے کے بعد ہم نے انٹرپٹ سسٹم کو انیبل کیا اس دوران جب ہم یہ ٹائمر کو سیٹ کر رہے تھے تو اس دوران ہمارے انٹرپٹ سسٹم کا ڈیسیبل ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ اس درمیان میں ہم کوئی انٹرپٹ برداشت نہیں کر سکتے اس کے بعد آگے جو انسٹرکشن آپ دیکھ رہے ہیں جمپ ڈالر ٹھیک ہے یہ انسٹرکشن ایسی ہے جس کو ہم کہیں گے کہ جمپ ٹو اٹ سیلف ٹھیک ہے نا اب یہ ایک جگہ پہ جہاں پہ آکے کے بلاک ہو گیا جمپ ٹو اٹ سیلف یہ ہمارا ٹاسک زیرو جو ہے یہ جمپ ٹو اٹ سیلف کرتا رہے گا اگر ہم چاہیں تو ہم یہاں پہ اس کے لیے بھی ایک کوڈ لکھ سکتے ہیں جو کوڈ ہم چاہیں وہ یہاں پہ لکھ دیں وہ بھی اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا اور باقی کے دو کوڈ بھی جو ہیں. وہ بھی اپنی جگہ پر چلتے رہیں گے امید ہے کہ تھوڑا سا آپ اس کی لوجک کو سمجھ گئے ہوں گے اب ذرا اگر ہم اس کو چلائیں تو ہم دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اب اس جگہ پہ اگر آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں سائیڈوں پر وہ جو کریکٹرز ہم پرنٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ دونوں ہمارے تھریڈ جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ان تھریڈس کو ہم نے کہیں سے کال نہیں کیا ٹھیک ہے کسی جگہ سے ہم نے کال نہیں کیا ہے صرف ہم نے اپنے ملٹی ٹاسکنگ کرنل اگر آپ اس کو ملٹی ٹاسکنگ کرنل کہنا چاہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم نے صرف ان کے انیشل ایڈریسز ڈالے تھے باقی ان کی انیشلائزیشن اور ان کو اسٹارٹ کرنا وہ اسی کا کام تھا اس نے خود بخود ان دونوں کو شروع کر دیا وہ دونوں اب چل رہے ہیں اپنے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ایگزیکیوشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے اس کے بیچ میں اس لیے شاید آپ اس کو اسٹیبل کنڈیشن کے اندر چلتے ہوئے آ, آ, یعنی یہ جو ہمارا تھریڈ ہے اس کو آپ نہیں دیکھ, دیکھ پائیں گے اسپیڈ سے اگر آپ چاہیں تو اس کے بیچ میں آپ کہیں سے خود کچھ تھوڑا سا ڈیلے ڈال دیں تو آپ کو یہ گھومتا ہوا نظر آ جائے گا اگر یہ کام آپ کرنا چاہیں تو کر لیں بہرحال دونوں سائڈس پر جو ہمارے تھریڈز ہیں وہ چل رہے ہیں اور اس طرح سے چل رہے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ اب ہماری ٹائمر روٹین جو ہے وہ ان کے درمیان سوئچ کر رہی ہے ان کے سٹیٹس کو سیو کر رہی ہے ان کے اسٹیٹس کو ریسٹور کر رہی ہے اور پریکٹیکلی اس وقت تین ایگزیکشن ان چل رہے ہیں ایک ایگزیکیوشن تھریڈ ہمارے مین پروگرام کا جو کہ جمپ ڈالر ہی کر رہا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا لیکن وہ چل رہا ہے ٹیکنیکلی دوسرا ایگزیکیوشن تھریڈ وہ ہے ہمارا جو کہ ہماری سکرین کی بائیں جانب یہ گول دائرہ جو ہے بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور تیسرا تھریڈ جو ہے ہمارا وہ وہ ہے جو کہ سکرین کی دائیں جانب Uh, جو ہے سرکل ڈرا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ تینوں تھریڈ جو ہیں اس وقت وہ انڈر دی کنٹرول آف آور انٹرپٹ روٹینپٹ زیرو آئی آر کیو زیرو انٹرپٹ زیرو ایٹ یہ تینوں کے تینوں تھریڈ جو ہیں وہ اپنی اپنی ایگزیکیوشن انڈیپینڈنٹلی کرتے چلے جا رہے ہیں اب یہ جو پروگرام آپ نے چلتے ہوئے دیکھا ہے اس میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا زیادہ ایکسپلین کر دوں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ میں آپ کو ڈیفائن کر دوں گا کیونکہ آگے ہم انہیں استعمال کریں گے پہلی چیز جو ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹاسک زیرو ہے ہمارا جو مین پروگرام ہے وہ بقیہ جو ہمارے دو تھریڈز ہیں ان کے لیے انیشلائزیشن تو کرتا ہے لیکن اپنے لیے کوئی انیشلائزیشن نہیں کرتا ٹھیک ہے نا اپنے لیے وہ اس وجہ سے انیشلائزیشن نہیں کرتا کہ خود وہ اپنے اندر موجود ہے اس کی ایگزیکیوشن جاری ہے وہ چل رہی ہے اور جب پہلی انٹرپٹ آئے گی اینبل کرنے کے بعد جو پہلی انٹرپٹ ہوگی وہ خود بخود اس کے ٹاسک کو اسٹور کر دے گی ہے کیونکہ اس کا ٹاسک جو ٹاسک زیرو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں آرڈر اگر آپ ذہن میں رکھیں جو ہمارا وہ انٹرپٹ زیرو ایٹ کے اندر جو روٹین لکھی ہوئی ہے وہ پہلے سیو کرتی ہے پھر ریسٹور کرتی ہے تو جب وہ ٹاسک زیرو جب چل رہا ہوگا ہمارا اور انٹرپٹ آئے گی تو پہلے وہ کس کو اسٹور کرے گی سیو کرے گی سب سے پہلے وہ ٹاسک زیرو کو سیو کر دے گی تو اس لیے ٹاسک زیرو جو ہے جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ انفائنائٹ جمپ ہے اس کے اندر جمپ ڈالر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہیں پر واپس اسی جگہ پہ واپس تو وہ ایک ہی انسٹرکشن ایکزیکیوٹ ہو رہی ہے جمپ کی ٹھیک ہے اس کا اسٹیٹ وہ سیو کر دیتی ہے خود بخود ہی اور اس کے بعد اگلے کو لوڈ کرتی ہے جسے وہ پہلی دفعہ لوڈ کرتی ہے اس کا انیش ہونا جو ہے وہ ضروری ہے ٹھیک ہے نا جو آلریڈی چل رہا ہے تو انیشلائز کنڈیشن میں ہے ہی اس کے تمام رجسٹر جو ہیں وہ اپنی ویلیو لے ہی چکے ہیں لہٰذا اس کو مجھے انیشلائز انٹ کنڈیشن اس کی جو ہے وہ مجھے ڈالنے کی ضرورت نہیں ایک تو یہ چیز ہے دوسری اس چھوٹے سے کوڈ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ جو جن کے لیے مخصوص اصطلاحات ہیں ٹرمنالوجیز ہیں ان کے مخصوص نام ہیں تو وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کو بتا دوں یہ نام آپ شاید اپنے کسی اگلے کورس میں دوبارہ جو ہے وہ سنیں گے آپریٹنگ سسٹمز کا اگر کورس آپ نے پڑھا تو اس کے اندر بھی یہ نام آپ کے سامنے آئیں گے یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف نام کی حد تک میں کہوں گا اور بہت حد تک اپنے آپریٹنگ پرنسپلز میں یہ وہی چیزیں ہوں گی جو آپ وہاں پڑھیں گے جو حصہ کے ہم نے ڈیزگنیٹ کیا تھا جس حصے کے اندر کہ ہم اس کے رجسٹر سیو کر رہے تھے اس کا نام ہم نے ٹاسک اسٹیٹس رکھا تھا اور پانچ پانچ ورڈ جو ہیں وہ ہم نے مخصوص کیے تھے ہر ٹاسک کے لیے اسے ہم کہتے ہیں پروسیس کنٹرول بلاک پروسیس کنٹرول بلاک ٹھیک ہے نا بنیادی طور پر پروسیس کنٹرول بلاک ذرا ایک زیادہ ورسیٹائل چیز ہے جب آپ اس کی اصل ڈیفینیشن کی طرف جائیں گے تو اس کے اندر صرف یہ اسٹیٹ ہی نہیں ہوتی اور بھی کچھ چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن اس ڈیٹیل میں ہم اس وقت شاید نہیں جو ہے وہ جا رہے ہیں ہم اتنی ہی ڈیٹیل اس کی جو ہے ڈسکس کریں گے جتنی ڈیٹیل کے ہمارے ساتھ ریلیونٹ ہے بقیہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ ان کے ریلیٹو کورسز جو آئیں گے ان کے اندر آپ دیکھتے جائیں گے اور فی الحال اگر ہمیں وہ معلوم نہ بھی تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو دوسری چیز ہے جو آپ نے روٹین دیکھی جو کہ ہم نے انٹ زیرو ایٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے انٹرپٹ زیرو ایٹ کے اندر جو کہ ایک ٹاسک کے اسٹیٹ کو محفوظ کرتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرے ٹاسک کے اسٹیٹ کو جو ہے وہ لوڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اس پٹیکلر پورشن یہ جو کوڈ ہے ہمارا ٹھیک ہے اسے ہم جنرلی اوورال اس کو ہم کہتے ہیں شیڈیولر جو تھریڈ شیڈول کرتا ہے کہ یہ پھر اس کے بعد ایک ایک کو شیڈیولر بھی ہے اس میں کہیں ڈسپیچر بھی آئے گا ڈسپچر اصل میں ڈسپیچر تو وہ ہے جو کہ تھریڈ اسٹارٹ کر رہا ہے جو اگر آپ اس کوڈ کو دیکھیں تو جو نچلا حصہ ہے جہاں پہ کہ میں پاپ کر کے ایکس ایکس کی ویلیوز یعنی ان رجسٹر میں ڈال رہا ہوں اور سی ایس آئی پی اور فلیگ کی ویلیو سٹیک پر پش کر کے آئی ریٹ کر رہا ہوں اتنا پورشن جو ہے اسے ہم ڈسپیچر کہتے ہیں وہ ڈسپیچ کر رہا ہے نیا تھریڈ چلانے کے لیے آگے جا رہا ہے لیکن اوور آل یہ جو کوڈ کا پورشن ہے یہ شیڈیولر کہلاتا ہے کہ ایک جو تھریڈ کہہ لیجیے آپ اس کو ویسے تو مطلب ایک بہت ہی معمولی سی چیز ہے لیکن کانسپٹ وہی ہے ایکزیکٹلی کہ وہ ایک پورشن چل رہا ہے اور اس کے بعد وہاں سے ایک ایگزیکوشن کے ایک پورے جو جس کو کہہ لیجیے ایک سیکوینس چل رہا ہے اس سیکوینس کو ہم نے بریک کیا اور بریک کرنے کے بعد ہم نے ایک نئے سیکوینس کو جو کہ اس کے کانٹیکسٹ سے بالکل علیحدہ ہے ایک نئے کانٹیکسٹ کے اندر ہے ٹھیک ہے اس سیکوینس کو ہم نے ایگزیکیوشن کے شروع کر دیا پھر اس کے بعد اس سیکوینس کے یعنی اس کانٹیکسٹ میں چلنے والے پروسیس کو بھی ہم نے توڑا روکا ٹھیک ہے اور پھر دوبارہ واپس اس پروسیس کے کانٹیکس میں آگئے گئے اسے ہم کہتے ہیں کانٹیکسٹ سوچ ٹھیک جیسے اور آپ بالکل لاجکل بات ہے اتنی سی انگریزی جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اس کے مانی بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک کانٹیکس سے ایک تھریڈ کے کانٹیکسٹ سے کانٹیکسٹ کیا ہے کانٹیکسٹ اس کا ماحول ہے ٹھیک ماحول سے کیا مراد ہے ماحول سے مراد پروسیسر کے لیے ماحول سے مراد ہے اس کے رجسٹر ٹھیک وہی ہے اس کا ماحول تو ایک ماحول سے ایک ایگزیکیوشن کے ماحول سے نکل کے اور دوسرے ایگزیکیوشن کے ماحول میں چلے جانا ٹھیک ہے نا یا پھر اس سے نکل کے پہلے ایگزیکیوشن کے ماحول میں آ جانا ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کانٹیکٹ سوئچ تو یہ تین چار بنیادی جو ٹرمنالوجیز ہیں ان سے آپ کا واقف ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ بالکل ابتدائی پروگرام ہے ہمارے اس پرٹیکولر اس سیکشن اس اس کا اور ایک تھوڑا مشکل کانسیپٹ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی جو ورکنگ آپ نے ابھی دیکھی ہے آپ نے کور تو دیکھ لیا ہے لیکن اس کی ایکچول ورکنگ کا جو تھوڑا سا اندازہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو ایک اینیمیشن کے ذریعے ٹھیک ہے وہ میں کروا دوں کہ یہ اصل میں سادہ ترین لفظوں میں یہ کام کس طریقے سے ہوا ہے اس وقت یعنی یہ جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مومنٹ ہے کہ جس مومنٹ پر ہمارا مین پروگرام ٹاسک ون اور ٹاسک ٹو کی انیشلائزیشنز کر چکا ہے ٹھیک ہے نا اور خود یعنی اپنے جو وہ جمپ ڈالر کی انسٹرکشن ہے اس کے اندر وہ ریوالو کر رہا ہے آ, تمام چیزیں انیشلائز ہو چکی ہیں اور بس یوں سمجھیے کہ اس وقت انٹرپٹ کا انتظار ہے اب جیسے ہی انٹرپٹ آتی ہے ٹھیک ہے تو اس پوائنٹ کے اوپر ہمارا وہ حصہ کوڈ کا انوک ہوتا ہے جو کہ بنیادی طور پر اسٹیٹ کو سیو کرنے کا اور ریسٹور کرنے کا ذمہ دار ہے تو سب سے پہلے وہ جو کرنٹ ہمارا ٹاسک زیرو چل رہا تھا اس کے جو جو رجسٹرز ہیں ان کو سیو کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا ایکس رجسٹر میں جو بھی ویلیو ہے وہ سیو کرتا ہے پھر بی ایکس رجسٹر کی ویلیو سیو کرتا ہے پھر آئی پی کی پھر سی ایس کی اور پھر فلیکس کی ٹھیک ہے یہ ویلوز وہ سیو کر لیتا ہے اس کے بعد وہ اگلی, اگلا جو ہمارا پروسیس ہے یعنی جو کرنٹ ہمارا جو پوائنٹر چل رہا تھا کہ پروسیس زیرو ہے one, two, اس کو انکریمنٹ کو کرتا ہے جیسے ہی وہ انکریمنٹ کرتا ہے تو ہمارا جو پوائنٹر سمجھ لیجیے ڈیٹا کا وہ اگلے ٹاسک کے اوپر پوائنٹ کرنے لگتا ہے اور اب وہ ریسٹور کرتا ہے رجسٹرس کی ویلو اس کو ایکس ریسٹور کرتا ہے بی ایکس ریسٹور کرتا ہے آئی پی سی ایس اور فلگس کو سٹیک پر ڈالتا ہے اس آرڈر میں جس آرڈر میں کیوں ہونا چاہیے اور جب وہ آئی ریٹ ایگزیکٹ کرتا ہے تو ہم اس پہلے پہلے کے ہمٹیکٹ سے نکل کر دوسرے پروسیس کے کانٹیکس میں آ جاتے ہیں یہ ہمارا تھریڈ نمبر ون اب ایکزیکیوٹ کرنے لگا ٹھیک ہے تو یہ پہلا اسٹیپ لیتا ہے یہ دوسرا اسٹیپ لیتا ہے تیسرا چوتھا اس طریقے سے یہ لوپ کچھ دیر چلے گا ٹھیک ہے کچھ دیر چلنے کے بعد اسی طرح جس طرح پہلے کانٹیکس میں یہ ٹائمر انٹرپٹ آئی تھی اسی طرح سے دوبارہ ٹائمر انٹرپٹ آئے گی اب جب ٹائمر انٹرپٹ آئی تو پھر وہی کوڈ ایگزیکیوٹ ہوا جس نے اسٹیٹ کو سیو کرنا ہے اب جو بھی کرنٹ ویلیوز ہمارے رجسٹر اے ایکس بی ایکس میں تھیں وہ سیو ہوئی اس کے بعد جو ہمارے سٹیک کے اوپر آئی پی سی ایس اور فلیکس پڑے ہوئے تھے وہ سیو ہوئے اس جگہ پر جو ہم نے ٹاسک اسٹیٹ میں اس ٹاسک کے لیے ڈیزیگنیٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا جو پوائنٹر ہے ٹاسک کا وہ انکریمنٹ ہوا انکریمنٹ ہونے کی وجہ سے وہ ون سے ٹو پر آ گیا جب وہ ون سے ٹو پر آ گیا تو اس کی اب ویلیوز جو ہیں اسی طریقے سے ریسٹور ہوئی اے ایکس بی ایکس کی ویلیو ریسٹور ہوئی جو کہ انیشلائز کی ہوئی ہم نے اس کے اندر اور اس کے بعد سی ایس آئی پی اور فلیکز سٹیک پر گئے اور جب یہاں پر آئی ریٹ ایگزیکیوٹ ہوا تو ہم ٹاسک ون کے بجائے لینڈ کر گئے ٹاسک میں اب اسی طرح سے ٹاسک ٹو چلے گا اپنی پہلی دوسری تیسری چوتھی انسٹرکشن اس طریقے سے وہ ایگزیکیوٹ کرتا جائے گا اور تھوڑی دیر تک ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد کسی ایک جگہ پر اس کے اندر انٹرپٹ جب آئے گی تو ہم واپس پھر اپنی اس روٹین کے اندر جائیں گے وہ روٹین سب سے پہلے بالکل اسی طرح جس طرح اس نے پچھلے ٹاسک کے اسٹیٹ کو سیو کیا تھا وہ اس ٹاسک کے اسٹیٹ کو بھی سیو کرے گی اور جب وہ انکریمنٹ کرے گی تو چونکہ اب تین تین نمبر نہیں ہیں ہمارے پاس تو ہم دوبارہ 0۔ پہ آ جائیں گے زیرو کی جو ویلوز ہے وہ ریسٹور ہوگی ٹھیک ہے نا اور ریسٹور ہو کر کے پھر ہماری ایگزیکشن جو ہے زیرو میں اسی جگہ پر چل پڑے گی اب اگر زیرو میں اس وقت جہاں پر بھی انٹرپٹ آیا ٹھیک ہے تو یہ بالکل پرانی طرح سے سیکوینس چلے گا اور سیکوینس چلنے کے بعد وہ اسے سیو کرے گا ٹھیک ہے اسے سیو کرنے کے بعد وہ دوسری ویلیوز جو ہیں جو آگے ٹاسک ون کی جو اسٹیٹ سیو ہوئی ہوئی ہیں جہاں پر ٹاسک ون تھا وہ تمام کی تمام ویلیوز دوبارہ ریسٹور ہوں گی اور جب ہم اس جگہ سے آئی ریکٹ کریں گے تو ہم اب ٹاسک زیرو سے دوبارہ ٹاسک ون میں آ جائیں گے اور ٹاسک ون میں ہم اس جگہ سے ایگزیکشن شروع کریں گے جس جگہ پر ایگزیکشن رک گئی تھی انٹرپٹ آنے کی وجہ سے اب اس کے بعد یہ سرکل جو ہے یہ مسلسل چلتا جائے گا, چلتا جائے گا اور یہ تمام روٹینز جو ہے وہ اپنے حساب سے کام کرتی جائیں گے یہ اب آپ نے جو چیز دیکھیے یہ بنیادی بالکل بیسک آپریشن جو اس کے اندر ہم نے کیا اب اس کانسپٹ کو میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنے لگا ہوں اس میں چاہوں گا کہ اب جو ڈسکشن ہو رہی ہے ذرا اس کو غور سے آپ سنیں مجھے امید ہے کہ آپ پہلے بھی مجھے غور سے ہی سن رہے ہوں گے لیکن اب ذرا زیادہ غور سے ابھی جو آپ نے چیز دیکھی ہے اس کے اندر میں اے ایکس رجسٹر بی ایکس رجسٹر سی ایس آئی پی اور فلیگ ٹھیک ہے یہ پانچ چیزیں جو ہیں اس کے اندر میں سٹور کر رہا یہ ایکس اور بی ایکس وغیرہ جو ہیں یہ میں نے صرف اس لیے ان کو کاٹ کر کے ذرا چھوٹا کر دیا تھا ان چیزوں کو کہ مجھے معلوم تھا کہ میرے تھریڈز کیا کر رہے ہیں میرے تھریڈ کون کون سے رجسٹر استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں نے ایک طرح سے پرزمپشن اپنی طرف سے کر لی کہ بہت زیادہ اس کو سیو کرنے کی ضرورت لیکن اصل صورتحال اس طرح نہیں ہوگی اصل صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارا ڈسپیچر ہے جو ہمارا شیڈیولر ہے ہمارے شیڈیولر کو یہ بالکل معلوم نہیں ہوتا اور معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تھریڈ کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے نا کچھ چیزیں ہیں کہ جو جن پہ یہ اپنا کنٹرول شاید رکھے گا لیکن باقی وہ تھریڈ کیا کر رہا ہے کوئی تھریڈ ایسا ہے کہ جو شارٹنگ کر رہا ہے کوئی تھریڈ ایسا ہے جو اسکرین پہ پر پرنٹنگ کر رہا ہے کوئی تھریڈ ایسا ہے جو کچھ نہیں کر رہا بس چپ چاپ ہی بیٹھا ہوا ہے تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم کوئی پرشن اپنی طرف سے نہیں کر سکتے کہ یہ تھریڈ جو ہے یہ کن کن رجسٹر کو چینج کر رہا ہے اور کن کن رجسٹرس کو چینج نہیں کر رہا جان بوجھ کے اس کے اندر میں نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں مثال کے طور پہ ای ایس جیسے آپ نے دیکھا کہ ای ایس کو میں نے مین پروگرام میں ہی انیشلائز کر دیا اور اس کے بعد پھر اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا تو اس طرح کی خطرناک پریزمشنز جو ہیں یہ ہم اپنی اوریجنل کنڈیشن کے اندر نہیں کر سکتے ایک تو یہ چیز ہے اور دوسری ایک خاص چیز جو اس کے اندر ہے جس پہ کہ ہمیں پہ اپنی ڈسکشن کو آگے لے کے جانا ہے وہ یہ کہ ابھی تک آپ نے اس کے اندر اسٹیک کا رول جو ہے اس کو نہیں دیکھا اسٹیک جو ہے اس کے اندر ہم نے آپ کو ابھی نہیں آ... چھیڑا ہے ابھی اس کو نہیں ہم نے ہاتھ لگایا ہے لیکن اب جو کھیل ہم کھیلنے لگے ہیں اس کھیل کے اندر آ... تھوڑا سا اسٹیک کے جنرل کانسیپٹ کو بھی ہم ایکسپینڈ کریں گے اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں پروسیسر کی پوری کمپلیٹ اسٹیٹ جو ہے اسے سیو کرنا ہے ہماری کمپلیٹ اسٹیٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ 14 رجسٹرس کے اوپر بیس کرتی ہے ٹھیک ہے نا ہمارا اے ایکس بیس سی ایکس اور ڈی ایکس جو جنرل رجسٹرس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے دو جو ہمارے انڈیکس رجسٹرس ہیں ایس آئی اور ڈی آئی اس کے بعد جو ہمارے پوائنٹر رجسٹر ہیں بی پی آئی پی اور ایس پی اور اس کے بعد ہمارے جو چار سیگمنٹ رجسٹرس ہیں سی ایس ڈی ایس ای ایس اور ایس ایس یہ تمام کے تمام اس لیے ہم سیو کرنا چاہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا تھریڈ کیا کر رہا ہے اور ہمارا تھریڈ کس کانٹیکس میں رن کر رہا ہے وہ ہمیں یہ بات شیور کرنی ہے کہ ہمارا تھریڈ جس بھی کانٹیکس میں رن کر رہا ہو اس کانٹیکسٹ کو ہم پورے طریقے سے سیو کر لیں اب ایک مثال کے طور پہ جو کہ ابھی شاید ہم ابھی بہت نیئر uh, فیوچر میں استعمال نہیں کریں گے لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تھریڈ میں نے بنایا ہے جو کام کر رہا ہے وہ اس وقت خود اپنے کوڈ میں نہ ہو بلکہ اس نے کوئی ڈاس کی کال یا بایوس کی کال کی ہوئی ہو اور وہ بایوس کے اندر ہو ٹھیک ہے نا تو نہ ہم ڈیٹا سیگمنٹ کے بارے میں کوئی پرزمپشن کر سکتے ہیں نہ ہم کوڈ سیگمنٹ کے بارے میں کر سکتے ہیں نہ ہم اسٹیگ کے بارے میں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اوور آل ویریئبل اس کے بارے میں کوئی ایک فیصلہ ہم اپنے طور پہ نہیں کر سکتے لہذا ہمیں یہ سب کا سب جو ہے وہ سیو کرنا ہے ایک تو یہ پوائنٹ آ گیا یہ میرا خیال آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے تو ہمیں بنیادی طور پر اٹھائیس بائٹس کی جگہ چاہیے چودہ رجسٹر سیو کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ انیشل ہمارا یہ کور بنتا ہے تیرہ جو یعنی اٹھائیس بائٹس جو ہے وہ ہمیں اس لیے چاہیے کہ تیرہ تو ہمارے یہ رجسٹر ہو گئے اور چودواں جو ہمارا رجسٹر ہے فلگ رجسٹر ٹھیک ہے وہ بھی بہت اہم ہے بہت اہم مطلب یہ کہ بہت ہی زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہمیں اسٹور کرنا ہے تو ٹوٹل اٹھائیس بائٹس جو ہے یہ ان چودہ ایلیمنٹس ان چودہ اینٹیز کے لیے ہمیں درکار ہے اس کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو, ہم تھریڈ یعنی جو تھا ہمارا وہ دس بائٹ کی وجہ سے ملٹیپلائی کر رہا تھا دس کے ساتھ میں بنیادی طور پہ ذاتی طور پہ اس ملٹیپلیکیشن کے حق میں نہیں ہوں آ, یہ جو ملک انسٹرکشن ہے یہ انتہائی مجبوری کے عالم میں ہی میں استعمال کرتا ہوں آ, کیونکہ یہ تقریباً چھیانوے کلاک سائیکل اس کو چاہیے ہوتے ہیں ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تو میں کرتا یہ ہوں کہ جو میں پروسیس کنٹرول بلاک بناتا ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر بے شک مجھے فلر بائٹس ڈالنی پڑے تھوڑی سی تھوڑی سی جو ریزرو بائٹس کر کے میں ان کا نام کچھ بھی نام رکھ کر کے ان کو میں اس طرح کرتا ہوں کہ وہ ٹوٹل پاور آف ٹو بن جائے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاور آف ٹو اگر ہو تو پھر مجھے مل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر میں شفٹ کے ذریعے جو ہے اس کو کر سکتا ہوں اور شفٹ جو ہے وہ بہت لیس کاسٹلی انسٹرکشن ہے تو میں اپنی مطلب اس کے اندر جو بھی جب بھی میں کرتا ہوں تو یہ اٹھائیس بائٹس میں چار بائٹس اور ایڈ کر ہوں ٹھیک ہے اور چار بائٹس ایڈ کرنے کے ساتھ اس کو میں بتیس بائٹ کا ایک بلاک جو ہے وہ بنا دیتا ہوں اب چونکہ بتیس پاور اف ٹو ہے لہٰذا مجھے صرف جو ہے یعنی پانچ دفعہ اسے شفٹ لیفٹ کرنا پڑتا ہے اور جس سے مجھے کہ اپنے جو ایرے میری بنی ہوئی ہے اس کا مجھے پوائنٹر پراپرلی مل جاتا ہے اب یہ جو فلر بائٹس میں نے ڈالی ہیں ان میں کچھ بائٹس ایسی ہیں کہ جن کا کچھ فنکشن بھی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پہ یہ جو ہماری پی سی بنی ہوئی ہے نا تو میں اس کو اس طرح کرتا ہوں کہ ایک کانسیپٹ تو بس ذرا ایسے ہی ہے شاید آپ نے ابھی دیکھا ہو پروگرامنگ میں یا نہ دیکھا ہو میں کوئی پرزمپشن اس کے بارے میں نہیں کرتا ایک چیز ہے جسے ہم لنک لسٹ کہتے ہیں اگر آپ نے وہ چیز ابھی تک نہیں دیکھی تو اس لفظ کو بھول جائیے ٹھیک ہے یوں سمجھیے کہ یہ جو پی سی بی ہے ہر پی سی بی کسی نہ کسی تھریڈ کے ساتھ ہم نے لنک کر دیا تھریڈ 0 کے ساتھ ایک پی سی بی لنکڈ ہے تھریڈ 1 کے ساتھ دوسرا پی سی بی لنکڈ ہے تھریڈ 2 کے ساتھ تیسرا پی سی بی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں ایک بائٹ میں استعمال کر لیتا ہوں جو یہ بتاتی ہے کہ اگر کرنٹ پی سی بی یہ ہے تو اس کا اگلا پی سی بی کون سا ہے ٹھیک ہے نا یعنی سیکوینس قائم کرنے کے لیے یہ جنرلی جب اس کی ایکچوئل امپلیمنٹ ہونا تو یہ بالکل اسی طرح لنک لسٹ کے طور پہ مینٹین کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ پتا نہیں ہوتا ہمیں کہ درمیان میں سے کوئی تھریڈ کسی وقت بند بھی تو ہو سکتا ہے نا اپنا کام ختم کر دے تو پھر وہ جگہ خالی ہو جاتی تو ہم یہ پرزیوم نہیں کر سکتے کہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اس چیز کی یہ سیکوینس جو ہے یہ سیکوینس ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد چوتھا ہو سکتا ہے تیسرا درمیان میں سے ختم بھی ہو سکتا ہے جیسے ایک ہے پھر دو ہے پھر تین اور پھر چار یہ چل رہے ہیں. ایک دو تین چار اس طریقے سے چل رہے ہیں ہمارے تھریڈ اب تین جو ہے وہ ختم ہو گیا یعنی اس نے اپنا کام مکمل کر لیا اس نے سسٹم کو کہا کہ بس اب مجھے بند کر دیں اب ظاہر ہے جب میں اس سسٹم کو اس نے یہ کہہ دیا کہ اب مجھے بند کر دیں تو یہ سی بی غائب ہو گیا درمیان میں سے ٹھیک ہے نا تو اب یہ کس طریقے سے اس کے غائب ہونے کو میں کس طریقے سے روک تو الگ لنک لسٹ جو ہوتی ہے نا سرکولر لنک لسٹ جس میں ایک دو تین چار ایک دو تین چار یعنی دائرہ بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹریڈیشنلی ہمارے جو یہ پروسیس ملٹی ٹاسک سسٹم ہیں ان کے اندر پروسیس کو کیو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سرکولر لنک لسٹ ہم اسے بولتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بائٹ یا ورڈ جیسا آپ چاہیں ٹھیک ہے وہ میں استعمال کر لیتا ہوں نیکسٹ کا پوائنٹر اس میں سے اصل میں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جگہ آپ چونکہ فلر میں نے ڈالنی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں استعمال کروں گا ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے اس کو ایک اور ایلیمنٹ ہوتا ہے لیکن وہ ہے ذرا اگلے ملٹی ٹاسکنگ سسٹمس کا اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس آئی ڈی پروسیس آئی ڈی پروسیس آئیڈینٹیفیکیشن کہ اس پروسیس کا نمبر کیا ہے ٹھیک ہے نا وہ کانسیپٹ ابھی میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ آپریٹنگ سسٹم کا کانسپٹ کانسیپٹ ہے اور ہمارے پرٹیکولر آپریشن کے ساتھ وہ ریلیونٹ نہیں ہے ہم ایک نام دینا چاہتے ہیں اس خالی بائٹ کو ٹھیک ہے وہ آپ پروسیس نمبر دے دیجئے ٹھیک ہے پروسیس آئی ڈی دے دیجئے کبھی کبھی ہم اس کو پرائیورٹی بھی بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بھی وہ کر دیتے ہیں لیکن وہ ابھی فی الحال ہمارا وہ نہیں ابھی فی الحال آپ سمجھیے کہ ہمارے یہ چودہ جو ہے وہ ہے اور ایک ہمارا ورڈ پوائنٹر ہے جو کہ نیکسٹ پر پوائنٹ کر رہا ہے اور ایک ہماری فلر بائٹ فلر ورڈ ہے ہمارا ٹھیک ہے جو کہ بنیادی طور پہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ٹوٹل ایلیمنٹ کا سائز جو ہے وہ بتیس ہو جائے اور ہمارا جو ایڈریس کیلکولیشن والا جو پورشن ہے وہ پورشن جو ہے وہ پاور آف ٹو بن جائے تو یہ جو ہوگا یہ بنیادی طور پہ ہمارا ایک کمپلیٹ پروسیس کنٹرول بلاک بنے گا کہ جو اپنے پروسیس کے پوری انفرمیشن جو ہے اس کو اپنے پاس رکھتا ہے ایک تو چیز یہ ہوگئی اب ظاہر ہے کہ یہ پی سی بی جو ہے جو ایک فل پی سی بی بنے گا تو ہمارے جو ڈسپیچر اور جو ہمارا شیڈیولر ہے جو کہ ایک پی سی بی کی اسٹیٹ کو سیف کر رہا ہے اور دوسرے پیسی بی کی اسٹیٹ کو لوڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی تبدیلی آئے گی اور وہ تبدیلی ظاہر ہے کہ جو یہ ہماری ہماری یہ جو چینج ہے اس کے بالکل حساب سے آئے گی اور وہ یہ کہ اب وہ یہ تمام رجسٹر جو ہیں ان کو سیو کرے گا اور انہیں کو ریسٹور کرے گا اس کے ساتھ ساتھ وہ تو کوڈ جو جیسا بنے گا وہ اب آپ دیکھ ہی لیں گے اور جو پی سی بی کی شیپ بنے گی وہ بھی آپ دیکھ لیں گے ایک جو اہم چیز ہے یہاں پر جو کہ میں ذرا زیادہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک لحاظ سے انقلابی قدم اس وقت اب ہم لینے والے ہیں وہ یہ کہ ابھی تک ہم نے اسٹیک کو نہیں چھیڑا ٹھیک ہے نا ہمیں جو سٹیک سسٹم نے دے دیا ہم نے اسی کو بہت شرافت سے استعمال کیا اور مزے سے استعمال کر کے ہم, اسے ہم نے اسے واپس کر دیا کہ بھائی کافی یہاں پر جب ہم تھریڈس کو لوڈ کر رہے ہوں جب ہم ملٹیپل چیزوں کو لوڈ کر رہے ہوں تو جو ایک کچھ تو مینڈیٹری ریکوائرمنٹس ہیں مینڈیٹری ریکوائرمنٹس اس پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ جو تھریڈ کیا ہے ہمارے تھریڈ ایسے ہی ہیں جیسے کہ فنکشنز ہوتے ہیں جیسے ڈفرنٹ پروسیجر ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی ہمارے تھریڈ ہیں تو ہر تھریڈ جو ہے اس کی کچھ اپنی لوکل ریکوائرمنٹ بھی ہوگی لوکل ویریبلس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوگی نا اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تھریڈ جو ہے ان کو ڈیٹا پاس بھی کرنا ہو ٹھیک ہے یہ دو باتیں ذرا کلیئرلی سمجھ لیجیے کہ ایک تھریڈ کو ممکن ہے کہ کچھ لوکل ریسورسز بھی چاہیے ہوں لوکل ویریبل بھی اس کے ہوں ٹھیک ہے نا وہ کوئی فنکشن کالز بھی اپنے اندر سے کرتا ہو اور دوسری یہ کہ اس کو جو ہے انیشلی کچھ ویلیوز بھی پاس آن ہوتی ہوں جیسے کہ فنکشنز کو ہم ویلیوز پاس کرتے رہے نا ہمارا وہ جو مل کا فنکشن تھا ہمارا جو پرنٹ سٹرنگ کا فنکشن تھا اس کو ہم اسٹیک کے اوپر ویلیوز پاس کرتے رہے ہیں تو اس طرح کی جو سیچویشن ہو یعنی اب ہم ذرا یہی ملٹی ٹاسکنگ کے ذرا جینرک فارم کی طرف موو کر رہے ہیں جس کے اندر ہم تمام ایسپیکٹس کو اپنی نظر کے اندر جو ہے وہ پوری طرح لے کے آ رہے ہیں کہ وہ لوکل اپنے ویریبلز اسٹیک پہ کریٹ کر رہا ہو اور دوسرے یہ کہ وہ اسٹیک پر کچھ ویریبلز اور کچھ پیرامیٹرز ایکسپیکٹ کر رہا ہو تھریڈ دونوں صورتوں میں یعنی اس کو وہ, وہ, وہ چاہیے تو اگر یہ دونوں آپریشن ہو رہے ہونا نا تو اس میں جو چیز مینڈیٹری بن جاتی ہے وہ یہ بن جاتی ہے کہ پھر جو تھریڈ ہے ہر تھریڈ کے لیے اپنا لوکل اسٹیک ہونا چاہیے اس کا اپنا اسٹیک ہونا چاہیے کہ وہ بس یعنی جو ہے اس کے لیے جائے وہ اسٹیک آپ کچھ بھی اپنی طرف سے فیصلہ کر سکتے ہیں اچھا ہر تھریڈ کو میں اس سائز کا اسٹیک جو ہے وہ دوں گا یا جو ریکویسٹ میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کو جتناپٹ کو پھیلانا اور جتنا آپ اس کو کرنا آپ کر لیں لیکن میں اس کو انیشلی کچھ پیرامیٹر کے اندر لمٹ کروں گا کیونکہ میرا بنیادی مقصد جو ہے وہ کانسپٹ کو کنوے کرنا ہے تو ایک یہ چیز آگئی دو تین چیزیں اب یہاں پر طے ہو گئیں کہ ایک تو اب ہم پروسیس کنٹرول بلوک کے اندر تمام رجسٹرس کو ہم سیو کیا کریں گے دوسرا یہ کہ اس کے ریفلیکشن میں ہمارے جو ڈسپیچر ہے وہ ڈسپیچر کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ ایڈ ہوں گی تیسرا یہ کہ اب ہم جو تھریڈ رجسٹر کرائیں گے ڈسپیچر کے پاس اب ہم بالکل پورے طریقے سے تھریڈ رجسٹر کرائیں گے کہ جناب یہ میرا تھریڈ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ میری تمام رجسٹرس کی ویلیوز ہیں انیشل جو کہ مجھے درکار ہے یہ میرے تمام, یہ تمام چیزیں ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ آپ انیشلائزیشن کر دیجئے میرے تھریڈ کی ٹھیک ہے یہ اتنا مجھے سٹیک درکار ہے یا فی الحال میں سٹیک سائز کو فکس کر دوں گا وہ پروگرام خود ہی ہر تھریڈ کے ساتھ اپنا اس کا سٹیک جو ہے وہ بنا دیا کرے گا تو اگر یہ کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں کچھ تھوڑا سا کلیئر ہو گیا ہے تو بلکہ مزید کلیئر ہو جائے گا میں اب آپ کو جو کرنٹ اب ہماری پروسیس کنٹرول بلاک کی کنڈیشن بنتی ہے اور جو اس کے مختلف ایڈریسز بنتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ میں آپ کو ذرا دکھا دوں اسکرین کے اوپر تاکہ زیادہ ویژلائزیشن میں آپ کو آسانی ہو جائے تھوڑا سا کوڈ کا وہ پورشن دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ جو ہمیں درکار ہوگا یعنی جس سیکوینس میں ہمیں درکار ہوگا کہ چھب یہ, یہ, یہ, یہ سب کچھ سیو کیا جائے ٹھیک ہے تھوڑا سا انیشلائزیشن جو ہے اس میں کیا کانسیپٹ ہمارے سامنے آئیں گے ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو میں ذرا اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اب ہمارا تھوڑا سا موڈیفائڈ جو سٹرکچر جس کی ہم بات کر رہے تھے تو وہ آپ کے سامنے ہے جو تبدیلی ہم نے پروسیس کنٹرول بلاک کے اندر کی ہے ٹھیک ہے یہاں بنیادی طور پہ جو میرا مقصد ہے وہ آپ لوگوں کو یہ ڈیٹا اسٹرکچر دکھانا مقصود ہے جس طریقے سے کہ ہم نے اسے فارمیٹ کیا ہے تو جیسے کہ میں نے ارض کیا تھا کہ بتیس بائٹ کا ہم نے یہ ایک سمجھ لیجیے کہ اسٹرکچر سمجھ لیجیے اسمبلی لینگویج میں کہ اسٹرکچر ہم نے ڈیفائن کیا ہے بتیس بائٹ کا اس اسٹرکچر کی فارمیشن اس طرح سے ہے کہ اس کے رجسٹر جو ہیں ہمارے جنرل چار رجسٹر پہلے ہیں آف سیٹس اس میں خاص طور پر دھیان دینے والے ہیں آفسیٹ زیرو کے اوپر ہمارا ایکس ہے آفسیٹ بی دو کے اوپر ہمارا بی ایکس ہے اور فور کے اوپر سی ایکس ڈی ایکس وہ ارے جو آپ کو اوپر اس میں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنے کورسپونڈنگ آفسیٹس کے ساتھ ود ان ون اسٹرکچر ٹھیک ہے یہ ارینجمنٹ ہے چودہ جو رجسٹرز ہیں ہمارے بومے فلیگس کے ٹھیک ہے وہ تو پہلی اٹھائیس جو لوکیشنز ہیں ہماری ان کو فل کر رہے ہیں اس کے بعد آخری آخری جو لوکیشنز ہمارے پاس چار بچ جاتی ہیں ان میں سے دو لوکیشنز جو ہیں ان کو میں نے نیکسٹ کے پوائنٹر کے طور پہ استعمال کیا ہے اور آخری دو جو ہیں وہ ہماری ڈمی فلر کہہ لیجیے تاکہ اس کو بتیس پورا کر سکیں بتیس بائٹ کا اسٹرکچر پورا کر سکیں ٹھیک ہے یہ اسٹرکچر ہے ہمارے پروسیس کنٹرول بلاک کا اس کے لیے میموری جو ریزرو کی ہے ہم نے وہ نچلی لائن میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ نیا سنٹیکس ہے تھوڑا سا آپ کے جو اسمبلر ہے اس اسمبلر کا نیسم کا سنٹیکس ہے کہ آپ کو اگر بلاک آف میموری اس طریقے سے انیشلائزڈ بلاک آف میمری اگر آپ کو ایلوکیٹ کرنا ہو تو آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو یہ پی سی بی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز اس کا مطلب یہ ہے کہ تھرٹی ٹو انٹو سکسٹین ورڈز ڈی ڈبلو آگے بتا رہا ہے زیرو زیرو ٹھیک ہے ڈی ڈبلو زیرو تو یہ بتیس زرب سولہ بائٹ کا ایک میمری بلاک بتیس ضرب سولہ ورڈ کا ایک میمری بلاک جو ہے وہ یہاں پر ڈیفائن کر دے گا یہ سولہ جو ورڈ ہے اس جگہ پر یہ اصل میں سولہ جو ہمارے لوکیشن ہیں ان کو ڈپیکٹ کر رہے ہیں اور جو بتیس ہے یہاں پر وہ بنیادی طور پہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تھرٹی ٹو बेसिकली प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंट्रीज ब्लॉक की है इसका मतलब यह है कि हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के साथ बत्तीस थ्रेड एट ए टाइम चला सकते हैं ठीक है ना उसके साथ नीचे हमने स्टैक लोकेशन जैसे मैं बता रहा था कि स्टैक लोकेशन हमें हर थ्रेड की इंडिविजुअल स्टैक्स जो है वो चाहिए होंगे तो हमने यू किया है इसमें कि जितने हमने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एंट्रीज बनाई हैं बत्तीस एंट्रीज اتنی ہی اسٹیک لوکیشن بھی ہم نے بنائی ہیں تو ہر پروسیس کنٹرول بلاک کے ساتھ ایک اسٹیک لوکیشن جو ہے اس کو ہم نے ایسوسیٹ کیا ہے ہر تھریڈ کا اسٹیک جو ہے وہ 256 سو کا اسٹیک ہوگا ٹھیک ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کا سنٹیکس بھی بالکل وہی ہے جس سنٹیکس سے ہم نے اوپر والا بلک ڈیفائن کیا ہے 32 ٹو انٹو ٹو ففٹی سکس تو یہ 256 سو کا 256 سو سمجھ لیجیے کیونکہ اسٹیک ہمارا کرتا ہی وڈ کے اوپر ہے دو سو چھپن اینٹریز جو ہیں یہاں پر وہ آ, آ, یعنی دو سو چھپن اسٹیک لوکیشن ہر تھریڈ کو ہم نے دی ہوئی ہیں उस, یعنی اس کا اسٹیک سائز جو ہے وہ دو سو چھپن ورڈ کا ہے باقی نیچے چیزیں جو ہیں وہ فی الحال ہمارے انٹرسٹ نہیں ہیں اس لیے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چینج ہماری آئے گی آ, ہمارے جو ڈسپیچر یا جو ہمارا شیڈیولر ہے اس کے اندر وہ کیا ہوگی Uh, بنیادی طور پہ یہ پورشن جو کوڈ کا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا شیڈیولر کا پورشن ہے uh, اس کے اندر ہمیں چونکہ uh, جیسے میں نے بتایا ہے کہ اب اس پرٹیکولر چیز کے اندر ہم کوئی کسی قسم کی پرزروشن نہیں کر رہے کہ ہم اپنے ہی پروگرام میں سے آ رہے ہیں یا کسی اور پروگرام میں سے آ رہے ہیں لہذا ریئل ٹائم انٹرپٹس کے ہارڈ ویئر انٹرپٹس کے اصولوں کے مطابق ہمیں اس کے اندر ڈیٹا سیگمنٹ جو ہے اس کو بھی انیشلائز کرنا ہے ہم ڈی ایس کو انیشلائز کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا سٹرکچر ہے بڑے سٹرکچر کو میں سیگمنٹ اوور کے ساتھ ایکسس نہیں کرتا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہر سیگمنٹ اوور کے ایکسٹرا ٹائم جو اوور ہیڈ ہے وہ بھی لگتا ہے تو اس لیے اس میں میں, میں نے مناسب سمجھا کہ میں ڈی ایس کو ہی انیشلائز کر لوں اور اس کے تھرو جو ہے وہ میں تمام چیزیں جو ہیں وہ ہینڈل کروں تو پہلی جو دو انسٹرکشن ہیں وہ تو ڈی ایس اور بی ایکس یہ دو جو ہمارے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے اپنے پروسیس کنٹرول بلاک کو ایکسس کرنے کے لیے ٹھیک ہے پہلے تو میں انہیں ٹیک پر سیو کر دیتا ہوں یہ جو کرنٹ اس تھریڈ کا اسٹیک ہے اس کے اسٹیک کے اوپر میں اسے سیو کر دیتا ہوں اس کے بعد اگلی جو دو انسٹرکشنز ہیں ان میں میں ڈی ایس کو انیشلائز کرتا ہوں ٹھیک ہے ہمارا جو ریکوائرڈ ڈی ایس ہے اس کے اوپر انیشلائز کرتا ہوں تاکہ میرا پروسیس کنٹرول بلاک جو ہے وہ میرے لیے ایکسیسبل ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیلکولیشن کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں جو ہمارا بتیس جو ہم نے پروسیس کنٹرول بلاک کا جو سائز رکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بتیس رکھنے کی وجہ سے جو ہمیں فائدہ ہوا ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گا سب سے پہلے تو جو کرنٹ اس وقت جو پروسیس چل رہا ہے وہ ویلیو میں نے بی ایکس رجسٹر میں لوڈ کی ہے اب چونکہ بی ایس کو میں سیو کر چکا ہوں اس لیے اس کو میں چینج کر سکتا ہوں وہ میں نے لوڈ کی اور اس کے بعد پانچ دفعہ لیفٹ شفٹ کر دیا میں نے ٹھیک ہے نا پانچ دفع لیفٹ شفٹ کرنے کی وجہ سے بتیس سے زرب کھا گیا اب بتیس سے ضرب کھانے کی وجہ سے اب یہ پوائنٹر بن گیا ہے میری پی سی بی ای میں ہے اور وہاں پر یہ یعنی اب چونکہ ڈی ایس میرا ہے اور بی ایکس میرا دونوں دونوں چیزیں انیشلائز ہے تو اب میں ریسپیکٹو لوکیشن کے اوپر ان رجسٹرس کو سیو کر ہوں جو کہ رجسٹر مطلب مجھے, مجھے, مجھے تمام رجسٹر تو اس طریقے سے پہلا یعنی ایکس رجسٹر میں سیو کرتا ہوں سی ایکس کرتا ہوں بی ایس میں اس لیے یہاں پر سیو نہیں کرتا کہ بی ایکس کی اوریجنل ویلو اس وقت بی ایس میں نہیں ہے اوریجنل ویلو بی ایکس کی جو ہے وہ اسٹیک پر پڑی ہوئی ہے تو وہ اسے ہم اسٹیک سے اٹھا کر کے سیو کریں گے تو اے ایکس پہلے میں نے سیو کیا اس آف سیٹ پر جو کہ ایکس کے لیے مخصوص ہے سی ایکس میں نے سیو کیا اس آف سیٹ پر جو کہ سی ایکس کے لیے مخصوص ہے اسی طرح ڈی ایکس اسی طرح ایس آئی ڈی آئی بی اور ای ایس ٹھیک ہے ان تمام کو سیو کرنے کے بعد اب میرا رخ جو ہے تھوڑا سا سٹیک ٹیک کی طرف ہو گیا ہے اب میں اس ٹیک سے جو ڈیٹا میں نے رکھا ہوا ہے اس ٹیک کے اوپر اب میں اسے اٹھا رہا ہوں سب سے پہلے جو سب سے اوپر ٹاپ آف سٹیک پر جو ڈیٹا ہے وہ ایکس رجسٹر کی اوریجنل ویلو ہے اسے میں نے اٹھایا اور بی ایکس رجسٹر میں کے لیے جو لوکیشن میں نے ڈی ایس کو میں نے پوش کیا تھا اچھا اب اس میں دھیان رکھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کنڈیشن کو بھی نظر میں رکھے کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریکوائل ہوتا جا رہا ہے وہ کھلتا جا رہا ہے گٹتا جا رہا ہے ہم اس میں سے پوپ کر کے چیزیں جو ہے ان کو ہم اس حد تک اس ٹیک کو لے جائیں گے جس حد تک کے انٹرپٹ آنے سے پہلے تھا وہ ٹھیک ہے وہ تمام چیزیں جو اس پر پڑی ہوئی ہیں وہ ہم اسے اٹھا کر کے اسے پی سی بی میں سٹور کر دیں گے۔ اچھا یہ بی ایکس ہم نے سیو کیا اس کے بعد ہم نے ڈی ایس کو سٹیک سے پاپ کیا اسے سیو کیا اس کے بعد ائی پی پڑا ہوا تھا اسے بھی ہم نے پاپ کر لیا سٹیک سے اور اسے بھی سٹور کر دیا سی ایس کو بھی پاپ کر لیا اسے بھی سٹور کر دیا اور اس کے بعد فلگز کو بھی ہم نے پاپ کر لیا سٹیک سے اور انہیں بھی سٹور کر دیا۔ اس کے بعد اخر میں یہ دو ذرا جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اب ہم اسٹیک سیگمنٹ کو بھی چونکہ میں نے ارض کیا تھا کہ ہم اس کے بارے میں کوئی پریزمشن نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا تھریڈ کہاں سے آ رہا ہے ممکن ہے کہ تھریڈ نے خود اسٹیک سیگمنٹ کو چینج کیا ہو یا تھریڈ اس وقت ڈوس میں ہو یا بایوس میں ہو جو کہ اپنے اپنے سٹیکس استعمال کرتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسٹیک سیگمنٹ کو بھی سیو کریں اس کے بارے میں ہم کوئی پریزمشن نہیں کر سکتے اور اسٹیک پوائنٹر کو بھی سیو کریں اب اسٹیک پوائنٹر کی جو ویلو اس مقام پہ سیو ہو رہی ہے وہ ویلیو بنیادی طور پر کیا ہے وہ ویلو جو ہے وہ اس وقت کے اس پوائنٹر کی ویلیو ہے جب ابھی انٹرپٹ آئی نہیں تھی کیونکہ انٹرپٹ آنے سے اسٹیک پر جتنی چینجز ہوئی تھی کہ فلگ سی ایس اور آئی پی اسٹیک پر آئے تھے وہ میں پاپ کر چکا ہوں لہذا اسٹیک جو ہے وہ انٹرپٹ آنے سے پہلے کی سچویشن میں چلا گیا اس کے بعد میں بیسیکلی یہاں پر یہ جو کام کر رہا ہوں یہ میں کام کر رہا ہوں کہ جو میرا کرنٹ اس وقت پی سی بی ہے اس کرنٹ پی سی بی کے اندر اس کا جو نیکسٹ پوائنٹر پڑا ہوا ہے کہ اس پی سی بی کے بعد کون سا پوائنٹر ہے ٹھیک ہے نا وہ میں اٹھا کر کے بی ایکس رجسٹر میں لاتا ہوں کیونکہ اب یہ ہے جسے مجھے ریسٹور کرنا ہے ٹھیک ہے نا ریسٹوریشن جو ہے وہ اگلے پی سی بی کی اگلے پی سی بی انٹری کی ہونی ہے اس لیے میں اگلا پیسی بیٹری جو ہے اسی پی سی بی کے اندر اگلے پی سی بی کی تو اسے میں اٹھاتا ہوں اس کے ساتھ وہی میتھمیٹکل سلوک میں کرتا ہوں جو کہ میں نے کیا تھا یعنی لوڈ کرنے کے بعد میں بتیس سے زرب دے دیتا ہوں شیفٹ لفٹ پانچ کرنے کے ساتھ بتیس سے زرب دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور بتیس سے زرب دینے کے بعد پہلے تو میں اسے کرنٹ میں لوڈ کر دیتا ہوں کہ جو میرا کرنٹ یعنی اب اگلا جو کرنٹ میرا آنے والا ہے وہ اگلا پیبی ہے کرنٹ کو انیشلائز مجھے کرنا ہے اس کے بعد میں بتیس سے ضرب دینے کے بعد اب میں پوائنٹر بناتا ہوں ریسٹوریشن کے لیے اب مجھے ڈیٹا ریسٹور کرنا ہے تمام کا تو اب یہاں پر اسی طریقے سے جو کے میں استعمال کر رہا ہوں ان کی ریسٹوریشن کو میں تھوڑا سا ڈیلے کروں گا اور جو رجسٹر میں استعمال نہیں کر رہا ان کو میں کرنٹلی ریسٹور کر لوں گا تو سی ایکس رجسٹر اور ڈی ایکس رجسٹر اور ڈی آئی بی پی ایس اور اس کے بعد ایس ایس بی اب اس پوائنٹ پر جیسے ہی میں ایس ایس رجسٹر کو ریسٹور کرتا ہوں یوں سمجھے کہ ہمارا سٹیک امیج جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے دوسری طرف جب یہ تمام رجسٹر اس طریقے سے ہمارے ریسٹور ہو گئے ایس ایس ریسٹور ہو گیا ایس پی ریسٹور ہو گیا ہمارا تو اب جو ہمارے تین چار رجسٹر کام کے ہیں انہیں تو سب سے پہلے میں پوش کروں گا سب سے پہلے میں فلیک پوش کروں گا اسٹیک پر کیونکہ انہیں سب سے نیچے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے اس وقت کے نئے پی سی بی کا جو سی ایس رجسٹر ہے اسے میں پش کروں گا کیونکہ اس کے بعد اسے جانا ہے اس کے بعد میں آئی پی پش کروں گا کیونکہ اس کے اوپر آئی پی کو آنا ہے اس کے اوپر چونکہ اس وقت میں ڈی ایس رجسٹر کو ریسٹور نہیں کر سکتا اس کے ریسٹور کرتے ہی میرا سارا جو, جو سیگمنٹ پوائنٹر ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا لہذا بجائے اس کے کہ میں اسے ریسٹور کروں میں اسے اس پر پش کر دیتا ہوں اسے میں بعد میں اٹھا لوں گا یہاں تک پہنچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے انٹرپ سرویس روٹین کو یہ بتا دوں کہ دو رجسٹر ہمارے جو ہیں یہ چونکہ میں ایز پوائنٹرز استعمال کر رہا تھا اس لیے اس کو میں سب سے آخر میں یوز یعنی سب سے آخر میں ریسٹور کرتا ہوں اے ایکس کو میں نے ریسٹور کیا ایکس کی جگہ سے اس کے بعد بیس کو سے آخر میں ریسٹور کیا ایکس uh, رجسٹر کے اندر یہاں پر اب ہمارا جو پی سی بی کا رول ہے وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ بی ایکس چینج ہو گیا ہے اس لیے اب پی سی بی سے میں کوئی چیز رجسٹور نہیں کر سکتا جو ہمارا ڈی ایس آخری رجسٹر ہمارا بچ گیا تھا اس کو ہم نے سٹیک پہ ڈالا ہوا تھا اسے ہم نے پاپ کیا اور جب ہم اب آئی ریٹ کریں گے تو اس وقت جو نیا تھریڈ جس کا انوائرمنٹ لوڈ ہو چکا ہے وہ تھریڈ ریسٹارٹ ہو جائے گا یہ ساری تفصیل جو ہے یہ آپ نے دیکھ لی اب یہ ایک پورشن ہے ٹھیک ہے میں چاہوں گا کہ اگلے لیکچر تک آپ اس کے اوپر ذرا اچھی طرح سے غور کریں اور اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ کر کے آئیں اس کے کانسیپٹ کو اب ہمارے لیکچر کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کانسیپٹ کو مزید آگے بڑھائیں گے ٹھیک ہے اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ السلام علیکم